چلانے کو کہا تھا آپ نے دوست محمد رسلی اللہ رسول الکریم تعبیر اور ترتیب دو اہم چیزیں ہیں تعبیر جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ڈیفنیشن اور ترتیب اس چیز کو حاصل کرنا کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے ویسے انسانوں کو جو دھوکا لگتا ہے اور ان کا وقت ضائع ہوتا ہے وہ تعبیر اور ترتیب کو نہ سمجھنے پر ہوتا ہے تعبیر ترتیب کو نہ سمجھنے پر ہوتا ہے تعبیر اور ترتیب کو نہ سمجھا جائے تو قوتر توانائی بہت زیادہ ضائع ہوتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے یا بہت کم حاصل ہوتا ہے وول ابو السل نظوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عمارت ہو تالا لگی ہوئی اس میں اگر بہت فائدے کی چیزیں ہوں اب اس تک پہنچنا ہے کوئی آدمی آ کر تالے کو کھینچ رہا ہے کوئی کو لاتے مار رہا ہے کوئی پتھر لے کر اس کو مار رہا ہے اور پریشان ہوئے ہوئے ہیں اندر کوئی پہنچنا چاہتے ہیں کہ اندر کے فوائد حاصل کریں بہت توانائی لگا رہے ہیں دور لگا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ایسے میں ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس آدمی مندی کے برابر ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے کالے کے اندر ڈال کر گھماتے ہیں بس کالا کھل کے سب میں سے ترتیب ایک آدمی کے پاس تھی چابی کی ترتیب میں جنوبی افریقہ میں تھا وہاں جمعہ کے دن مقامی لوگوں کا فیصلہ ہوا کہ یہاں کی یونیورسٹی میں جمعہ کی یہ تقریر کرے گا تو وقت ہم نے معلوم کیا پہنچے وہاں پر خیال تھا کہ وضو وہیں پر کریں گے وضو کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو خانہ ہے اس کو تالا لگے ہوئے اور وقت ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ہم وضو کر کے جلدی جائیں تو تقریر شروع کر لیں گے وقت ضائع ہو گیا بس وقت ہی ختم ہو جائے تھوڑا وقت وہ ڈھونڈ رہے تھے تال کھولنے کے لیے آدمی کہاں بنتے ہیں میں نے تالے کو دیکھا تو وہ تالا تھا والا ایسے بات آئی کہ یہ مسلمانوں کا مر کر مسجد ہے اس پر لگے ہوئے جس سے میں ڈٹ بند کیا سے بند کیے ایک تین پانچ سات نو ایک تین پانچ سات نو میں نے وہ کر کے دبا کے اس کو اس طرح کیا کھل گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ آنند مریدان پر آنند پیر نہیں اڑتے مرید ان کو اڑاتے ہیں مشہور کر لیا کہا کھولا بغیر چاہتی ہے ہماری بدل کر فوری ہمارا کام تھا اس کے لیے آزادی پیدا کر دی دل میں ایک بات تھا یہ تو کوئی کراوٹ والی بات نہیں تھی ابھی یا کوئی بڑے کبال والی بات نہیں تھی خیر کا کرنا ترتیب ہے ایک آدمی کے پاس چابی چابی کی ترتیب ایک آدمی کے پاس ہے باقی سارے بے ترتیبیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں تالا نہیں کھول پا رہے نہیں ڈاکٹر صاحب بریمیہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک عمارت ہو کیا ایک عمارت ہو جس کو تالا لگا ہوا اندر فائدے کی چیزیں کوئی آ کر تالے کو کھینچ رہا ہے کوئی اس کو لاٹے مار رہا ہے کوئی پتھر لے کر مار رہا ہے اور لگے ہوئے سارے پریشان ہو رہے ہیں اتنے ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے آدمی کے برابر اس کے پاس لوے کا ٹکڑا اس نے جا کر گھمایا تالا کھول دیا اس آدمی کے پاس ترتیب ہے باقی سارے بے ترتیبیں ہیں یہ پریشان خوب ہو رہے ہیں مسئلے حل نہیں کر پا رہے ہیں اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتے چل مجھے مسود نے ٹیلی فون کیا نا تو فون پر تفریح تفصیل موبائل مذاکرہ کرنا چاہتا تھا تفریح سیکھنا چاہتا تھا تو, تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ دیکھو نا سورتلدہ فروزن کتنے احکامات اس میں کہاں نافذ ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے ہم کیا ہم کیا کر رہے ہیں قرآن جو خطاب کر رہا ہے تو کچھ اور ہے ہم کچھ اور کر رہے تو دنیا میں ہے ہی نہیں ہے اور اس کو تو چلانا چاہیے اس کے کتاب کے احکامات اس کے جہاد کے احکامات اس کے شریر کے نفاذ کے احکامات اس کے بڑی اس کی ترتیب کی نہیں نا خیر میں نے کہا کہ ان چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں مختلف ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان اداروں کے ساتھ آدمی ہو کر کام کرے پہلے جیسے میں نے کہا بفر نہیں جو شریک قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اس میں سے اسی فیصد پر ہم عمل کر رہے ہیں اور بیس فیصد پر جو عمل نہیں کر رہے وہ اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں وہ عمل جو اسلامی حکومت کے ذریعے تابع ہوتا ہے اس پر عمل کرنا جب اعتار عالیہ اس میں کسی عقیدۂ نظریے کو حصل ہوتا ہے تو کئی باتوں پر اس پر یہ عمل ہو سکتا ہے جب حکومت ہو اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے کہ حکومت نہیں ہے اور اتنا وقت تو تھا نہیں کسی میں بتاتا کہ ایک دس برلے کے مکان ہیں بیٹھ کر اور ایک جو ہے تمہارے پاس یہ شاٹ گن تک نہیں ہے نہ اس کو چلا سکتے ہو میری طرف اور بات فوج تو نفاذ شریعت کی تم احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں بہت بڑی شخصیت احمد کبیر رفائی رحمتہ اللہ علیہ کہ ماں حسین رد اللہ تم کی شادت کیوں ہوئی ہے لکھا ہے کہ ماں حسین ردی اللہ تمہیں ایک بات کو کرنا چاہتے تھے اس کو اللہ تبادلہ خلا کرنا نہیں چاہتا تھا لہذا ان کو اللہ تبارک طالب شہادت کا اعزاز دے کر درمیان میں سٹھا لیا اور باقی عوام الناس کو سار پر چھوڑ دیا جو پر اوپن جس ہار پر وہ پہنچے ہوئے جس معیار کو وہ لانا چاہتے تھے وہ معیار تھا نبی معیار تھا یا صدیقی فاروقی معیار تھا نبی دور بھی گزر چکا تھا صدیقی فاروقی دور بھی گزر چکے تھے بلکہ بعد میں جو عثمانی اور علوی دور تھے وہ بھی گزر چکے تھے اب وہ بات وجود میں نہیں آ سکتی کو جو وجود میں لانا چاہتا تھا اس کی جان کی قربانی تو قبول کی جا سکتی تھی لیکن وہ چیز نہیں یاد لائی جا سکتی تھی کیونکہ انسانوں کے حال حال اس جگہ سے بہت نیچے جا چکا یاد یہ ترتیب اس دور کے لیے نہیں تھی یہ ہماری پاکستانی سیاست میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں حضرت مولانا علمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ہوا کہ پاکستانی سیاست میں ان کا اور ایک دوسرے سیاسی لیڈر تھے مفتی محمود صاحب ان کے خلاف آ گئے اس پر جو لوگ تھا اس پاس جو جماعت تھی وہ بڑی صالح لوگوں کی جماعت تھی اور بڑی معیاری جماعت تھی بڑے پریشان ہوئے اس کے لیے تو مری کے علاقے میں دو عالم تھے ایک والد تھا ایک بیٹا باپ دو نے کا خواب دیکھا ان کا خواب دیکھا کہ بولانا رحمۃ اللہ علیہ بہت اکرام کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے سارے بہت کمزور ہیں ایسے بوڑھے ہیں ایسے کمزور ہیں کہ بس کھڑے نہیں ہو سکتے اور دوسرے سیاسی لیڈر جو تھے مسلم محبوب صاحب وہ کھڑے ہیں خصوص علماء کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے صحت مند ہیں یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ یا اللہ اس اختلاف ہم کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں تو کہتے ہیں اس پر ہم دونوں نے خواب دیکھا صبح اٹھے ایک دوسرے کو خواب بتایا تعبیر کسی مائر کسی بزرگ سے پوچھنی چاہیے کی جب تعبیر پوچھی کسی مائر بزرگ نے بتایا اس نے کہا کہ صحابہ کی ترتیب پر تو مولانا غلطی صاحب ہے لیکن وہ جو کمزور نظر آ رہے ہیں صحابۂ کرام اور یہ کمزور نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور جو ہے یہ اتنا کمزور ہے تو وہ کمزوری جو ہے وہ اس دور کی بتائی گئی ہے مطلب اصلی مسئلہ کن کا ہے اصلی بات ترسیف ان کی ہے لیکن یہ دور اس کو سار نہیں سکتا اور دوسرے صاحب جو ہے وہ کسی کو لے چل رہے ہیں تو وہ دور کے مطابق چل سکتا ہے مشہور کی بات اور مجھے خیال ہوا کہ اب یہ اس سوچ میں لگا ہوا ہے جو ترتیب نہیں ہے اور سر توانائی لگا کر آدمی کچھ حاصل نہیں کر سکتا ایک تو چلیں آپ کو لطیفہ کے طور پر سنائے ہمارے کچھ سلسلے کے آنے جانے والے دوست ہیں ان کے یہاں پر ٹبر کا کاروبار تھا عمارتی لکڑی کا کے زمانے کا کاروبار تھا اچھا کاروبار تھا ان کا گزارا ہو رہا تھا ان کے پیچھے کوئی یاد نہیں پڑا کہ آپ جو ہے تو ماربل کی ماہ لیں ہم نے لی ہوئی اتنے نفے ہیں بیچ میں اور کالی پتھر نکال کر لانا ہے اور ان کو کاٹ کے بیچنا میں اتنے پیسے ہوتے ہیں اپنی مائن پر بیچ بیچنے کے بعد آئے جا کر کام شروع کیا پتھر وغیرہ نکالا اس پہ جو ٹرک لے کر گئے بڑی مشکل سے بڑے پیسوں پر ٹرک تیار ہوا لے جا کر ٹک پر جو پتھر رکھا اسے کچے راستے پر پہاڑی راستے پر ٹرک جو آگے ایسی جگہ کے زور لگایا سے جو ایک سلیٹر پر اس کا پینئن ٹوٹ گیا اس نے کہا جی پیسے مزدوری کو چلا دے رہے مجھے اتنا خرچہ تو کتنا مجھے نقصان ہوگا خیر ٹرک والے کو رخصت کیا ہے اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس جگہ تک سڑک بنانی ہوگی آپ کو سڑک بڑا ہوگی پیشاریاں پیٹتے ہوئے آئے پریشان آئی اب آپ کے ساتھ کیا کریں ایک کاروباری امور کو آپ خود سمجھتے ہیں اچھی طرح ہمیں کا کیا پتہ ہے ہم آپ کو مشورہ دیں اس میں دوسری بات یہ کہ کام آپ کر آئے ہیں تب ہم کیا کریں اب سڑک کو چپ سے دم سے نہیں بنا سکتے چپ کر سڑک بنی ہوئی ہے اب جائے سڑک بنائے اور کچھ یا جتنا والے صاحب کو سرمایا تھا جوڑا وہ بھی بیچ میں گیا خود بھی گیا خود سے کام کرنا یہ تو نئی سڑک بنا کر پہاڑوں پر گاڑی چلانی ہوتی ہے اور جو ادارے چلے ہوئے ہیں جو ادارے چلے ہوئے ہیں وہ تو سڑک بنا کر بس پر چلائی ہوئی ہے آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ جا کر بیٹھے ہوئے اوپر سفر کریں خیر مسود کو میں نے کہا تبلیغ کا ادارہ کام کر رہا ہے ان ادارات کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ شامل ہو کر کام کریں المائی کرام ودارت چلا رہے ہیں ان میں سے کسی کی خدمت کریں کسی کے ساتھ ہو جائیں ہمارے بیت کے سلطل ہیں اس میں آپ آمد و کریں اگر بدانش بھائی صاحب رحمتہ اللہ علیہ پہلے بیت ہونے والوں کو کہتے تھے کہ آپ اپنی جگہ سے خط لکھیں پھر جب خط ان کے خطرہ آ جاتے تھے پھر کہتے ہیں کہ آپ اب ہماری جگہ پر آ سکتے ہیں خانخواہ پر آ سکتے ہیں لیکن یہاں کر نہ بولیں گے نہ نہ مجھ سے بات کریں گے نہ مجھ سے خط لکھیں گے اور خاموش جہاں وقت گزاریں گے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو خط لکھنے کی اجازت دیتے تھے تو وہیں پر خط لکھ کر وہاں کا کافا سسٹم تھا کا اپنا کا سسٹم تھا اس میں ڈاک بکسے میں ڈال دیتے تھے سارے خطوط نکل کر ان کے حوالے ہو جاتے تھے ان کے جواب لکھ کر ان کو دیا جاتا وہیں پر اب پچاس آدمی سے روزانہ بات کی جائے پچاس آدمی آدھا آدھا گھنٹہ لے رہے ہیں تو کتنے گھنٹے ہو گئے جی سارے صاحب پچیس جی؟ پچ پچ پچ پچ گھنٹے دن میں ہے چوبیس گھنٹے تو آدمی کھائے گا کس بار سوئے گا کس بار ہمارے بال ساتھی بڑا احسان کرتے ہیں سلسلے پر کہ دم والے لوگ ہمارے پیچھے نہیں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو دم ہی سمجھے کیا آپ نے اپنا اپنی اصلاح کے لیے اور سلسلے میں آنے والوں کی اصلاح کے لیے ایک اصلاحی ترتیب چلانے کے لیے وقت دیا ہوا ہے اور اس کا آپ لوگوں کے سر درد اور پیٹ درد اور بلڈ کینسر اور لنگ کینسروں پر لگا دیں اس کے لیے علاج مالجے کے اسپتال پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں یا جو ہے تو نام دم والے لگے ہوئے ہیں شکرانا اپنی چیز لیتے ہیں دم کرتے ہیں کام کرتے ہیں سلسلے میں جو لوگ بیٹھے آنے جانے والے لوگ ہیں ان کا تو ہم پڑھیں بنیادی طور پر آئے ہوئے ہیں اسلح کو لینے کے لیے تو آپ ایک برادری اگر اگر ایک برادری ہو گئے تو باقی ان کی مشکلات تکالیف بھی ہمارے ذمہ ہے کس میں ہم فکر کریں گے غور و فکر کریں گے تو بات کیا ہو رہی تھی آپ لکھا ہوا جواب دہت سے بات نہیں کرتے پھر جب اور آدمی کی سلاؤ ترقی ہوتی تھی بات کرنے کا اس کو طریقہ آ جائے پھر بات کرنے کی اس کو اجازت ہے جس آدمی کو بات کرنے کی اجازت ہو جاتی جس سے مطلب یہ کہ اب اسلح کے ہے اسٹوب پر پورے ترتیب پر آ گیا اور جن آدمیوں کا مخاطبہ کسی بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی ان میں سیلسر لوگ صاحب خلافت ہو جاتے تھی اگر مولانا سر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تفریحی جماعت کے امیر تھے بہت بڑی شخصیت گزرے پچیس سال کی عمر میں عالمی امیر بنے اور چالیس سال کی عمر میں کچھ بھی ارشاد ساری دنیا میں جو ہے اللہ کے تعلق والا خاص ولی ہوتا ہے اڑتالیس سال کی عمر میں وفات ایک آیا ان کے پاس کوئی یعنی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر یا کوئی کسی کاری کا پروفیسر آیا انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے اسلام پر ایک سو بیس اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں جواب میں نے فرمایا آپ چار مہینے دے دیں چار مہینے میں دے سکتے کیا دن دیں وہ بھی نہیں کر سکتا کیا دن دے دیں, دیں وہ بھی نہیں کر سکتے فرمایا کہ آپ جمع ہمارے بیان میں آ کر شامل ہو جایا کریں دن جمع ہمارے میں آ جائے ٹھیک ہے وہ آیا کوئی اس نے پچیس تیس جب مکمل کیے تو حضرت نے اس کو بلایا کہا کہ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کے سوالوں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ حضرت سو کا جواب ہو گیا دینوں میں آنے سے اور بیس کا جواب ہم نے ضروری نہیں سمجھتا ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر نام نہار دانشور بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جو اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو جو ہے تو سعودی عرب کا وہ بادشاہ کیا سمجھ رہا ہے ہمارا ایک بابو تھا لباس بڑا کچھ نہیں کہتے میں حکومت راکھی گرے رض کے بار بار سے سمجھوں سمبول نہیں ماشاء اللہ تیس سالوں میں تو اس دفتر کی فائلیں ٹھیک نہیں کر سکے وہ ان جی انچارج اور پروفیسر کہتے ہیں فائل لاؤ تم جا کر آدھا گھنٹہ لگے ہوتے ادھر گھومتے فائلوں میں ترتیب ٹھیک نہیں کر ملک کو تین دنوں میں ٹھیک کر سکتا اللہ تعبیر کی غلطی اور ترتیب کی کوتا تعبیر کی غلطی ترسیم کی کوتاہی پاکستان میں ایک تحریک ہے حجبت تحریر کبھی راستہ ہوا نہیں ایک تاریخ ہے یہاں پر چلی ہوئی ہے وہ میرے پاس آئے ہماری طرف مرغا ایک بار کو شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو شکار ہو جائے تو بڑا مرغا ہے بہت لوگوں کو جمع کر لے گا ہمارے لیے کہا آپ کیا چاہتے ہیں میں کہا ہم ساری دنیا اسلام کو ایک خلیفہ کرتی ہے، لانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ میں تو اپنی برادری کے تین گروپوں کو اکٹھا نہیں کر سکا ہوں ہاں جی؟ بہت کیا کہ ایسے بزرگوں کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گرامدوں والے گزرے ہیں ان کی گرامدوں کو لوگوں نے دیکھا ہے مانتے ہیں اس وجہ ہماری بھی قدر ہے کیا لیکن میں تو اپنے گھر کے اپنے خاندار کے تین گروہوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہوں۔ جی میں جو آباد ان کے جب جھگڑا جھگڑا ان کے ہوتے ہیں تو گاؤں سے آدمی کو بلاتے ہیں وہ جا کر پیسہ کر دو اس کی بات کو مانگتے ہیں آپس میں نہیں مانگتے ساری دنیا اسلام کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہنے کو تو بہت اچھی بات ساری دنیا اسلام ایک پلیٹ فارم پر آ جائے ابھی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آ جائے نمبر بھی تو آ جائے لائے کون اس مسئلے یہ تو بلیوں کی میٹنگ ہے رسیوں کی میٹنگ ہے کتنے کیسے بلی نے تو بڑا پریشان کر ڈالا ہے کیا کرے گا تو بڑے بوڑھے ویسے تو چپ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہی ایک ترتیب چلی یہی چلتی رہے گی تو بیچ میں جو نومر دانشور تھے انہوں نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک گھنٹی لے آتے ہیں اسے گلے میں ڈالو جیوں آئے گی آواز سے ہم بھاگے گئے جس کے بعد نہیں پکڑ سکے گا جو سب نے کہا. پوائنٹ کائنٹ <coughs> کتنی دلش بری کی بات ہے تو بڑے بوڑھے پیچھے بیٹھے سن اب تھے اگلا قدم کیا کہتے ہیں نے کہا کہ کون گھنٹی لائے گا یہ گھنٹی لائے گا ٹھیک ہے جی گنڈی ڈالے گا کون بس کے گلے پہ گھنٹی ڈالے گا کون سارے سارا مشورہ سارے بارے لاقے کی او بوٹیز ساری ویوہار خارج کرے نا تو کتنے کے وجہ خارج کرے آواز بازی آواز بھی نہیں آتی ہے پانی سوال کو سبال رہتا ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے جیسے سر صاحب کس طرح پانی میں دریائی علاقے کا جو بھی ہے نا دریا میں جو تیرا ہے اس کو پتا ہے بل برسے جہاں پر دریا نہیں لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کی کیا علامت ہوتی ہے یہ حال ہوتا ہے بات کرنی یہ تھی کہ اللہ تبارک بنو پر مہربان ہے ان کی دنیا بھی اخروبی زندگی کو سوارنا چاہتا ہے کہ کیسی آد ہے ڈاکٹر صاحب صاحب اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مخلوق کے عذاب بارد... آ... دے مایا فل ما یا فر اللہ ہو مایا ما یا فرض ہاں جی منتھم کیا ہے اللہ تبارک تعالق ہو تو ہم لوگوں کو عذاب دینے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہم لوگوں کو اللہ تبارک کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں شکر ادا کریں امال کو ٹھیک کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ عذاب سے بچیں اور کامیابیاں دنیا و راخت کیا حاصل کر لیکن یہ بہو جانتے ہوئے ہر ایک آدمی کو دل میں الکائے شیطانی الکائے رحمانی دونوں ہوتے ہیں الکائے رحمانی بھی ہوتا ہے اغوائے شیطانی بھی ہوتا ہے اس وقت غور کریں جس وقت آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کچھ وقت کے لیے ایک اندر سے آواز آتی رہتی ہے ایک اندر سے تقاضا ابھرتا رہتا ہے ایک اندر سے چیز انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے فی الحال اپنے ارادے سے اپنی جان سے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال کر گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے القائے رحمانی کو رد کر دیتا ہے اغوائی شیتانی کو قبول کر لیتا ہے مجھے فرشتے کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ کم نصیب آدمی ہے اب میں جو اس تک اس تک اس کے ساتھ چلا جو آدمی پٹڑی پر اپنے آپ کو کچلنے کے لیے ڈالنے کے لیے جا رہا ہو تو سمجھانے والا آدمی پٹڑی کے کنارے تک اس کے ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے نا بارہ جب پٹری پر لیٹ لیں گے بعد پھر اس کو چھوڑ دے گا کہ آخری حد ہو گئی اب آخری حد ہو گئی اب اس کے بعد اس کی اپنی مرضی اور منشا ہو گئی آ ہماری حرو صحیح نکل گئی جب دنیاوی عبور بور ہوں تو وہاں تقدیر کے بسنے کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے لوگ صبح لوگوں کو پکڑا یہاں کے روزی علیہ نے لکھی ہوئی ہے مقدر میں آپ کو بل کر رہے گی آپ نوکری پر نہ جائیں گے روک لو گے. سب کہیں گے اس کو دیکھو اس کو تقدیر کہتے ہیں ہمارے جا کر آتے بعد میں آنے پڑیں گے دی جی امور میل جی کیا تقدیر میں ہوتا کر لوں گا اور ایک تاری سے میں نے کہا ہاسپٹل نمبر دو کے ڈائننگ میں کہ کبھی کبھی آیا تھا ہمارے پاس بھی انہوں نے دعا کرو کہ آپ کو مجھے نماز کی توفیق دے دے میں نے کہا پہلے دعا کروں گا کہ لوگوں کو کھانے کی توفیق دے دے کھانا کھانے کی توفیق دے دیں اس کے لیے پیسے بھی داخل کیے ہیں آئے بھی ہو ہاتھ دھو کر بیٹھے بھی ہو روٹی اٹھا بھی رہے ہو منہ میں چبا بھی رہے ہو آدم نکلنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہو توفیق تو تھا بہت ہے نا ہاتھوں نے پیسے داخل کیے تھے روٹی دی چبائی نکلتے وقت ادھر پھل گئی تو مطلب ہے کہ اب میں نہیں تھی پہلے کی ترتیب سے نہیں امور کے لیے سوئے داغے سوئی داغے کی ترتیب پر اختیار کرتے ہیں اور اپنی اسلام رضاء الہی اور الگ پر باڈی کے لیے جو ترتیب ہے اس کو نہیں لیتے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی اور اس بارے میں یوں سوچتے ہیں یہ خود بخود ہو جائے یہ خود بخود کیسے ہو اس کے لیے تو ترادہ کر کے آگے بڑھے گا جتنی تیری سمجھ ہے جتنا تیرا بس ہے اتنی کوشش کرے گا اس کوشش کرے کر دیجیے محلہ تبادلہ طرح تری مدد فرمائے گا چھوٹے بچے کو چلاتے ہیں میں چلنا سیکھنے سے کہتے کھڑا کر دول وہ ایک قدم اٹھاتے تو پھر دوسرا اٹھاتے تیسری پر گرنے کو ہوتا ہے باپ بھائی جا پکڑ لیتا ہے گرنے نہیں دیتا رحمت الہی بھی آپ سے قدم اٹھوانا چاہتی ہے چلانے کے لیے اللہ تبارا خاص مدل سر باتیں لیکن جب آپ بھی خود برائی کی طرف بڑھ رہا ہو نیت کر لے عزم کر لے قدم اٹھا لے آگے بڑھ جائے وہ القائے رحمانی کو کل میں آنے والی غلط کر رہا ہو بس پہلا مہا فجورہ تقوی غلط تمہارے نے بتا دیا جی اس کو کہ نیکی کا رستہ ہے یہ برائی کا رستہ ہے کت اخلا منظ کا منظا ہوا کامیاب وہ جس نے پاک کیا اپنے آپ کو ہوا تباہ وہ جس نے اپنے آپ کو خراب زندگی میں دکیلا یہ تو دو اور دو, دو چار کی طرح کی واضح باتیں میں سی بات ہی نہیں ہے ایک لڑکے نے کھان دی ہے ہاں. نامر لوگوں کے عزیب جذبات ہوتی اس نے کہا کہ بس میں کھانا نہیں کھانا ہاں کس وقت کا کھانا ہے تو مجھے پہنچ کر رہے گا جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا کچھ کھا پی نہیں رہا کوئی اگر پوچھتا ہے بہتر نہیں لے رہا آخر ایک آدمی نے لا مٹھائی کے ڈبل اس کے پاس چھوڑ دیا جی. چلو خود کھا لے گا بھوک لگی نہیں کھا رہا تو یہ چوری کے लिए لوگ آئے ہوئے تھے کو آئے نہ دیکھا کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے پاس کے مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوا ہے کہ مٹھائی ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانی چاہیے تھوڑے کہا ایسا نا اس آدمی رکھی ہوئی का زہر آلودہ یہ کھا لیں گے اور مر جائیں گے مار سال کا میں لے لوں گا انہوں نے کہا پھر کیا کریں انہیں کہا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں ٹیسٹ کیسے کریں ایسے کھا لی تو پھر دیر نہیں نہ کھائی دے. اس کو کھلا رہے ہیں منہ بند کر رہے ہیں مہاراج کو دو چار مکے دو موقع دولا ایک دن میں بٹھائی ڈال جیسے پیچھے ٹھوسی نہ کیوں ٹھوس وہ ہنسا اٹھ کر بیٹھتا ہنسی کیوں کے نہیں پتا ایک بات پر بیس کروں گا کہ واقعی مجھے اللہ تعالی نے دو سے منہ میں ٹھوس کر کھلایا تو ہر وقت ہوتا تھا لہذا آپ نے اپنے ارادے کو اور اختیار کو استعمال کرے گا ارادے کو استعمال کرے گا اختیار کو استعمال کرے گا اور نیکی کی طرف پڑے گا اس نے اختیار کو اور ارادے کو استعمال کر کے نیکی کو حاصل کر لیا تو من جانے میں اللہ سوال کو الگ کی طرف سے دنیا گھر کی کامیابیاں مقدر کیے لکھی ملک ضرور ممباد ذکر انبا یارس وہاں اعباد صالح اپنے ذکر کے بعد ہم نے ضرور میں اس بات کو لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالی وارث بناتا ہے زمین کا سارے لوگوں کو سارے لوگوں کو وارث بناتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے برکتیں روزی کی فراقی دیتا ہے صحت کی برکتیں دیتا ہے مشکلات کی آسانی کی بیماریوں سے چھپا کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ریک دیتا ہے میں کس کو دیتے ہیں باد کیا آپ فلا فلاح تو لے کر آئے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف اور زندگی کا بننا یہ ہے مال و دولت کا بندنوں کا موٹروں کا ان چیزوں کو ہونا نہیں ہے آپ پورے ملک کی حکومت ہے پورے ملک کی حکومت اللہ دی ہوئی اور ایک سیاسی لیڈر کو دوسرے نے پکڑا اور جا کے ایک مونچھ کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا اس کا نام کیا تھا جی یہ قتل ہوا زرداری کو پکڑا پھر مونچھ کاٹ کر چھوڑ دیں ان بچے دیکھ کر بنگلے موٹر حکومت جائیداد ان لوگوں کی جائیداد تیس میل ہے میں تو کا رہا ہوا ہوں دنیا جان کے سفر میں نے کی ہوئی تیس میل کی جائیداد ہے جائیداد جگہ پر بیٹھی ہوئی اور میں بھی طریقے ہدیری میں ایک بڑا جی مضمون جوایا ہوا ہے اسلام کے سفر کا ڈاکٹر فیال صاحب یاد ہے سفر کر رہے تھے آدمی تین اور آگے گئے تو ان کو مل گئی چار چار مل گئی دو ان سونے کی مل گئی ان کا تقسیم کریں سیکھ آدمی نے کہا کہ آپ تو تقسیم صحیح نہیں ہو سکتی ہے اور اتنی بڑی دولت ہے ان دو آدمیوں کو ٹھکانا لگایا جائے تاکہ چاروں مجھے مل جائیں اور دو آدمی انہوں نے بھی کہا کہ سیکھ آدمی کو ٹھکانا لگایا جائے تو دو دو جائیں ایک آدمی کو کھانے کے لیے بھیجا لیکن جا کر کھانے میں زیر ملایا کہ دو کھا کر مر جائیں گے کہ مری دن. انہوں نے مشورہ کیا کہ جو ہی آئے گا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے لڑائی کر کے اس کو مار دی آدمی واپس آیا کھانا لے کر آیا ان اعتراضات کر کے تو, تو میں اور بس اس کو پکڑ کر مار دیا تو کر کے تھینکا اب آرام سے کھانا, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا کھایا پانی پیا مارے بکار اور دونوں اللہ کو پیارے برگیڈیئر فضور رحمان صاحب نے اموات پترا لکھا ہے تو کسی شاعری لیڈر کو لکھا ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے یا باقی لوگوں کو لکھا ہے وہاں لکھنا پا کے لکھنا کافی پانی نماز تک پڑنا شاہ جی میں ثابت نہ ہو اس کو الگ ہوتا ہے تو واقعی عجیب صاحب جو سارویت کا جو ترازو ہے نا اس میں سونا تلتا ہے یہ کم لوگوں کو ہے نیا کدمی سے میں نے بیان کروایا ڈاکٹر آدمی سے بیان کرایا وہ کہہ رہا تھا کہ کتے کے تذکرے سے اللہ نے قرآن کو مزین کیا ہے بات کو کال کر بولے کافی تو بےچارے نے کر لیا کتے کو اعزاز دیا اللہ نے وہ وجہ نیک لوگوں کا ساتھ دینے کے تذکرہ قرآن میں آگے یار کیا بات کر رہے تھے آ انہوں نے خراب بس گیس بھی مر گئے اور جب اس گزر رہے تھے تو ہوا گرد اڑا اڑا پر پھینک رہی تھی انہوں نے فرمایا یہ ہے دنیا اینٹا میں جگہ پر پڑی ہوئی ہیں اور تین آدمیوں کی جان انہوں نے لے لی تو انسان کا حال ہے جب یہ دھوکے میں آتا ہے عم الحجات دنیا مقال غرور او دیکھو آ ہو جا دنیا کیا ہے کچھ نہیں ہے بس ہے سامان دھوکے کا ساد کو مخرت من نہ مجند دوا کاغذ سمائے و لر دوڑ و کی طرف اور جنرل کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسط سے زیادہ ہے زمین و آسمان کی وسط کی طرح ہے ایک دو دن کی بات نہیں کہ آس تو سنیں گے بولیں گے سنیں گے بولیں گے سمجھتے سمجھتے جگہ پر آئیں گے تو مسود سے میں نے کہا کہ ہمارا اجتماع اور آفتے کے دن مغل کے بیان میں آ جانا وعدہ تو نہیں کر سکتا سوچوں گا ابھی آپ کسی ادارے کے ساتھ شامل ہوگا ابھی تو ونائی کو لگائیں اس میں کیا آپ کو فائدہ ہو ادارے کو بھی فائدہ ہو اپنے, اپنے اردو کا محاورہ ہے نا اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا جس بٹی میں چنے بھونتے ہیں نا اس کو بھاڑ کہتے ہیں تو تو جب سو من چنے دس سال اس میں بھون جاتے ہیں تب وہ سوراخ ہوتی ہے تب پھٹتی ہے نیچے سمجھ اکیلا چنا تو تھوڑی پھاڑ سکتا جب مکہ مکرمہ کی زندگی میں تابہ اکرام نے کہا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ یہ کفار ہمیں تنگ کریں پریشان کریں ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دیں تو آج تک ناولوں کی کف ہوا جم باقی مسلط ہاتھوں کو نیچے رکھو اور نماز کو قائم کرو یاد کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ابھی طاقت تو بنا ہی نہیں ہے انتالیس سال میں ہوئے ہو تو کیا کر لو گے اعلیٰ تبارک و تعالیٰ جو کرامات اور موج لوں کو زور فرماتا ہے وہ تو ایک ہی دس ہزار کے حساب سے ہے ورنہ اللہ تبارک یاد مصلا سب کو اسباب کی ترتیب پر چلانا چاہتا ہے کہ اسباب اختیار کریں گے چلیں گے اسباب کا مہیا کر لیں گے اس اسباب کی بڑھوتری اور تھوڑے اسباب سے زیادہ کام نکل جانا ہے اس کی برکت موجودہ کرامت آ سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہوا ہے اور آپ لشکر کو گرا دیں اور آپ کو پھنسا دیں خندق جو فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز بھیجی وہ تب بھیجیے کہ خندق کا موسم کتنا عرصہ رہا ہے جی ایک مہینہ ایک مہینہ پڑے گا ایک مہینے کا مجاہدہ کیا اور ایسا ہے کہ اس میں سونے کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا ہے کہ بات آپ لگے ہوئے تو مورچے پر جب شور کی آواز آتی تھی تو آپ فوراً جا کر مورچے پر کھڑے ہوتے تو فرمائے بار سنا لیں امری ہنگ مجنور ہی تہ میں بھی لشکر آیا نا کہ ایک مہینے کا مجھے ترا